اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزہ ہے کر بالکل ریزا ہے کر بالکل ریزا ریزا ہو جاؤ تو پھر تمہیں نہ بہننا